اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ, اللہ ولین کافریا من, من النور الى الظلمات کال اللہ تبارک مکامن آخر بل ہاب ہوں فی گفلت کال اللہ ہو تبارکوتا فی مقامن آخر آس مسر کشدا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 فرید اتھے پاؤ نہ کٹی ہو تو ادا پوچھی سن سے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی بات کہتے ہیں ہماری شفاعت ہوگی اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کال اور رسول و اما ربی کو مٹا خزو حاضر قرآن محدورا میرا محبوب فرمائے گا یا الہ الحل میری امت نے تو قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا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 شیتان یہ حجابات عام بدتنی حجابات عام نفس حجاب ہے دین کے راستے پر اللہ کے یہ حجاب ہے ہمارا دوسرا حجاب ہے شیطان کیونکہ شیطان سے بڑے بڑے کمالات زہر ہوتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں حجاب ہے اللہ تعالی یومینا بالغیب اگر اسی طرح زہر ہوتا تو ہر ایک مان لیتا اللہ تعالی سے غیب سے ایمان مان رکھنا پڑتا ہے زہر کو دیکھ کر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 سوائے موہن کے مجھ تک کسی کی نگاہ اور کی نہ پڑے ظاہر ہوتا تو ہر ایک دیکھ لیتا تو یہ اصل ہے تخلیق اور موثر حقیقی اثرات رکھتا ہے پھر ذہن میں دیتا ہے تو یہ ہم تو شیطان کو نہیں دیکھتے ہم تو دیکھ رہے ہیں جس نے شیطان کو پیدا کیا اور طاقت دیا ہم تو اس کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں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 بدت سیاح وہ ہے جس کے آنے سے کوئی سنت اٹھ جائے <سؤال> وہ بدت سیاح ہے وہ جہانوی آئے بدتوی اور اس پر بدت سیاح پر چلنے والا بھی جہانوی آئے کوئی سنت اٹھ جائے کوئی ڈیم کا اہم فریضہ اٹھ جائے واجب اٹھ جائے وہ بدعت سیاح ہے اور حرام ہے ایمان سے کہو مسلمانوں قبل تو جمی احکام ہی ایمان تو ہم لائیں گے وعدہ کرتے ہیں اکرار ام بلسان و تسریقم بال یا الہ العالمین ہم تیرے حکم سارے دل سے مانتے ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن منافق تو نہیں بننا چاہیے وعدہ تو یہ کرتے اور حکم کیا ہے جانتے ہیں ہم حکم فرائض واجبات سنن موقدہ یہ احکام ہیں سنن موقدہ پتہ تو ہو فرض واجب اب نماز اشا پڑھتے ہیں مطلب واجب ہے نہیں ہے آپ ان کو واجب نہ سمجھیں گے آپ کی نماز نہیں رہے گی ضرور پڑھیں واجب مانا ضروری تو بدعت سیاح بدعت خاص حجاب خاص بدعت سیاح ہے اور بدعت سیاح یہ ہے کہ سنت موقع اٹھ جائے پھر میں آپ کو کیا بتاؤں دین ہو جہاں واجب اٹھ جائے وہاں پھر کیا مقام ہو مسلمان مسلمانوں آپ یہ مانیں گے اقرار اللہ سے اللہ کا حکم جو ہے پردہ واجب ہے نہیں ہے پتہ آپ کو بتایا نہیں نے مول کے نزدیک فرض ہے واجب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے واجب مانا کیا ہے واجب مانا کیا ہے بھائی ضروری اللہ نے ضروری کیا ہے اور میں کہوں تعلیم ضروری ہے لڑکی کو بے پرد کر دوں تو میں نے برعکس کیا اللہ کے حکم کے کہ موافق اللہ کے حکم یہی بدت سیاح ہے کہ جس کے آنے سے کوئی واجب اٹھ جائے سنت موقع اٹھ جائے جہاں واجب اٹھ جائے وہ پتہ نہیں کتنا بدت حرام ہوگی دوسرا ہے دکھاوے کی عبادت یہ حجاب خاص ہے بدعت سیاح دوسری دکھاوے کی عبادت کرنا لوگ مجھے نیک سمجھیں یہ بدت یہ بھی حجابے خاص ہے تیسرا عبادت ہوتی ہے مٹنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں مٹنے کے لیے جو عبادت کرتا ہے وظائف کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں کچھ بن رہا ہوں پھر اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ ہمارے مٹنے کے لیے ہے عبادات وظائف تاکہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں انسان شاید بھی ہے اور نہ شاعری بھی ہے اگر اس نے اپنے آپ کو نہ شاع سمجھا پھر شاید آئے اگر شائے سمجھا تو پھر نا ہے تیسرا کرامات بیان کرنے کیونکہ اللہ نے مومن کی نشائے ہیں ولی کی نشانی اللہ زین وکانو یتقون میرے ولی جو ایمان والے اور متشر شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یہ نہیں بتایا مردے یہ تو دجال مرد زندہ کر دے گا ماں فوق الفطرت دجال بہت سد یہ سارے ماں فق الفطرت ہو رہی ہیں نا یہ لوہا اڑ رہا ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ کمالات آ گیا ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھونڈے گا کون مج تک نگاہ رکھتا ہے اور کون مسنو تک نگاہ رکھتا ہے اور کون مشانے تک نگاہ رکھتا ہے سارے حجابات ہی ہیں جو آپ پھن سے ہوئے ہیں لوگ جو آپ کو کہتے ہیں یہ کہ جی استعمال نہ کریں انہیں پتہ نہیں تمہارا اپنا فیصلہ بے مانو یہودی ہم یہودی کا مخالف ہیں یہودی نے ماہیت تبدیل کی ہے نہ اس میں اثرات رکھے ہیں نہ اس نے تخلیق کی ہے اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ ہم استعمال نہ کریں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 وہ بدماش ہے لٹری ہے کمینی ہے فاسق ہے فاجر ہے ظالم ہے یہ تو حقوق کار ہیں یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کی کیا تھی دوستی تو اسرائیل علیہ السلام ملنے آئے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 ارے زندگی میں برکت نہیں رہی اب انگریز کو کہو تمہیں زندگی لا دے روزی کا فکر ہے یہی شیطان دلاتا ہے یہ کس طرح کھائیں گے ارے ایمان سے جب علیہ السلام آئیں گے خطہ کو اب بروئی سے صاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین اپنی برکتیں باہر ہو کر لوگ دیکھیں تو فرماتے ہیں انار اتنا بڑا ہو جائے گا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 فکر بلند ہوگا پھر ذکر فائدہ دے گا اگر فکر پست ہوگا باؤ سلطان فرمایا ہے ذکر کنو ہے فکر بھلے یہ نہیں ذکر حرام نہیں آئے لیکن فکر اگر پست ہے تو ذکر فائدہ نہیں دیتا وہ فرماتے ہیں ذکر کنو ہے فکر بھلےا یہ لفظ تکھا تلواروں تلوار سے بھی زیادہ یہ جتنا باتیں آپ کو میں دے رہا ہوں سارا فکری تصور دے رہا ہوں میں اپنے فکر آپ کے بلند صحیح کر رہا ہوں اللہ کے حکم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 اور جب میں گزر جاؤں بعد میں بتانا ان کو پہلے ان کو نہیں بتانا اسامہ <سؤال> نے کہا حضرت علی ٹھہرے تھے اسامہ نے کہا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آلہ شخص آپ نے فرمایا روک رک اسامہ پھر آپ چڑھ گئے ممبر پر فرمایا ان لوگوں پر مجھے ان صحابہ پر ترجیح نہ دو جن سے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے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 امام کرتے